الله تعالى وحسيح وحسيح وحسيح وحسيح وحسيح وعوذ بالله من سرور ينسل ومن تشئات عامالنا من يهى الله فلا عبد إلا ومن يهى في جنه فلا حالينا وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ربه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تباتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة والخلق منها هل جهران وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلا الله كان عليكم ركيبا يا أسوالذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وعيدوا بعيساها ورسوله قطدقا فوزا عظيما الله قال فإن خير الهديث كتاب الله وصير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسوى الأمور مهدساتها وكل مهدسة بجعاء وكل رجعاء ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله بسميع ذكين من الشيطان الذكين بسم الله محمد الرحيم بدھ نام دین نوجوان ساتھی اور مسجد اس انتیس میں بارے پورے ملک کی شکایت جو میں نے پڑھی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو ترائف مقرر کیے ہیں ان براعت میں سے ایک اہم فریدہ ہے رشک حلال اپنی تلاش رشک حالات بھوجنا رشک حلال کمانا اسی رزق حلال کو خود کھائے اور اپنی اولاد کو کھلائے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے زمین مشین یتیم بیوا فکرا اور روحتا کی مدد کرے اللہ حرف عادی نے ایک اہم خریدا ہے جس کو ہم لوگ طریقہ نہیں سمجھتے بس اپنی صرف ایک ذمہ داری ہی سمجھتے ہیں لیکن بڑا فرق ہے ذمے داری ہندو بھی سمجھتا ہے کھانا کمانا اواز کو کھلانا یہ ہندو بھی سمجھتا ہے یہودی ریزن میں جس کو ذمہ داری سمجھتا ہے دنیا کے رو یہاں भी کہ بندوں کو بھی دیکھیں وہ بھی اپنے بچوں کو کھلانا اپنے ہی اسی لیے پرندے اپنے بچوں کو ہوسلوں میں جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں شام کو دوڑتے ہیں تو ان کے لیے لے کر کے جاتے ہیں اس کا مطلب پرندہ بھی سمجھتا ہے بچوں کو کھلانا ہماری ذمے داری ہے لیکن اسلام کا اسلام نے جو فرق پیا ذمے داری کے احساس سلایا جانوروں اور غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لیے احساس بہت بڑا فرق ہے وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں مسلمان کا سمجھتا ہے اور اسی لیے جب فریدہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ میری فلیدے کو ادا کرتا ہے تو میں یہ ساتھ نمایا ایک مرد قمومی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا فریضہ سمجھ کر کے اور ان کی تعلیم اور تربیت کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھ کر کے اللہ کی رضا اچھی نیت کے ساتھ اپنے بچے کو ایک راستہ ہے اس کو بھی سلکے کا الگ سوا دے یہی بڑا فرق ہے اپنی نام میں اور دیر اس میں سب سمجھتے ہیں یہ بڑی اہم بڑا اہم ہے ہیں اب سلا کی تصایت اور سباہا ہے ساحان ایک انسان سب سے بہترین لکھاتا ہے وہ یہ جی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے جس کی دو چیزیں آج دی. ایک تو محنت کرنے کی رمت دلا دی گئی نمبر تو بیٹھ کر کے کھانے اور پیڑوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنے کی مسمت بیان کی گئی سب سے بہترین رسک یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور رشک رفتار ڈھونڈے اور محنت اور مشقت کے بعد جو حاصل ہوتا ہے محمد سب سے بہترین رسک یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے کی توسیع میں سے ہم لائیں اور اگر کوئی انسان اپنی سسٹم میں جاری اور اس فریقے کے ادا کرنے میں لاپرواہی کوتاری سستی سے کام لیتا ہے تو نبی علیہ پراستا ہیں مسلد احمد بن ہنگل سنم علی باؤ سنم نمازا بہتری ان تمام کتب آدمی کی روایت ہے نبی رہا ہمایا کپاس اسمخل شیروت کو تما سارا پراستا آدمی کے جہنم میں جانے کے اور آدمی کے انہیں اور گجری ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جن کے بھی رکے کنانے کنانے کی ذمہ داری دلست اس کے اوپر ڈالنے کے وہ نظر انداز کرے سستی اور لاپرواہی کرے اور اپنے سی جی بچے اور ماں کے رشت کے حلال کا انتظام نہ کرے نقصان کے جنر القر صحابی حضرت اب اللہ شناخت حرمنگاہ جانتے ہیں کہ یہ بار حضرت امرگی شام ہے اسی لیے آخری تیار میں انہوں نے اپنے اہل واد اور اپنے سیری بچوں کو لے کر ساتھ میں مقیم ہو گئے تھے حضرت امر ولاس کا انتخاب ہوا ان کے صاحب صاحب حضرت ابدل کا گراہ رم چلو تعالیٰ رحمت ایک مسجد افراد کے اندر تھی دنیا میں تیسرے مقدمے کا سبام جو اسلام مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ مسجد افسا ہے مسجد افسا میں بیٹھے ہی نہیں ایک ملنے جلنے والا ان کا دوست آیا اور آنے کے بعد اس نے سوچا مکہ جانا تو بہت دور ہے اور مسجدیں میں بے سکونت اختیار کرنا بھی بہت دور جانا پڑے گا اللہ کا و ون ہے کہ ہمارے پڑوس ہم پڑوس میں رہتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر کے اسی علا کر کے بیٹھ اور ساری زندگی اسی اللہ تعالیٰ کے مقدس مطلب گھر بحث مسجد میں بیٹھ کر کے زندگی گزار دیں لیکن اس پرانے زمانے کا بڑا تصور یہ تھا کہ ہمارے اپنا کوئی عمل کرنا چاہتے تھے تو عمل کرنے کے پہلے پہلے دوستی سے پوچھتے کہ ہرا دے یا حرام دے اور آپ کا معاملہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پوچھتا ہے سوکھ لینے گا، رشوت لینے کا حرام کاروبار شروع کر گا اب وہ موتوی سے پوچھے گا اور اگر مودوی کہتے نہ چاہے گے تو ہزار غریبوں کے ذریعے مودوی کو بھی تاہد کرانا چاہے گا اپنے جو کیا ہے وہ صحیح رہے گی یہی فرق تھا اس پوچھا یہ عبد اللہ آپ مجلک آسان کے صحابی ہیں اور حدیث کے بہت بڑے آگے ہیں آپ ذرا بتائے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں آواز ہو جاؤں چوبیس گھنٹے میں کہا کروں حضرت عبداللہ نے پوچھا ہر سارا تم یہاں آ کر کے آواز ہو جاؤ گے لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے نام تم نے کیا اللہ اللہ چل کے کام لیکن محنت تجھے کرنا ہے لیکن وہ کہتا ہے ہم اللہ کی راہ میں رکھیں گے عبادت کرنے رکھیں گے چوبیس گھنٹے کا رہیں گے بیوی بچوں کے تو میں کچھ نہیں چھوڑا سب کا بھی کرنا ہے اس موقع پر حضرت عبد بیان کی امریکہ سن لو خبر آن کے راہ چھوڑو یہ لکھا اور جہاں پیش کر کے کھانے اور ریڑھوں کے سہارے پہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بجائے سیدھے کہاں سے تم وہاں پر اور اپنے سی بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے ریشت کرو جس سے بڑا اچھا سواپینے کے وہاں نہ خوش موسی باتیں سنائی تجھے معلوم نہیں ہے تم نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ سی بی کو نظر انداز بچوں کو نظر انداز سب کو ہٹا کے سبر کر لیا اور چھپائے گا سن لے اور سلن کو میرے کانوں میں فرماتے ہوئے سنا ہے اس کپاس مرے جو میں یہ خوش ہر چھا کرپور نے فرمایا ایک آدمی کے گنہےگار اور بجری مونے کے راہیے اور چاہنے کے لیے صرف اتنا کام ہے کہ اپنے جیوی بچے اور اپنے ماں بہترین سے لکھا کا انتظام نہ کرے لاپرواہی اور کوتاحی کے کام کرے اللہ تعالیٰ سوا کرو یہ بہت بڑی ذمے داری ہے لیکن حرام کھلانا نہیں رشک حلال کمانا رشک حرام کے ذریعے ٹی وی بچوں کا انتظام کرنا رشک کا انتظام کرنا رہی بات میرے آج کے شور میں ہم ہمارا زندگی گزارے ہیں آج آپ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس حرام آ رہا ہے یا آج کس نظر ہوتی ہے آنا چاہیے حلال حرام یا حرام کا ہے یاد رکھو یہ ہماری عبادتیں یہ ہماری دعائیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی اس وقت قبول کرتا ہے جب ہمارا رشتے حلال ہو اللہ تعالی سب کو رشتہ حلال کھانے پکانے اور اولاد کی تعلیم و تربیت اور رشتے حلال سے پرورش کرنے کی کے جوکہ صرف ہمارے اصل مشرا نے ایک دن حد میں سات دنوں کی وقت ہو سارا ہوگا یہ نبی ساتھ خدمت کیا ہے آپ کر دیں کہ بڑی یہ قربان کی ہے اکا یہ جب بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر دے گا اس کی دعا کو رد نہیں کرنا وہ اپیل کرتے اس بات نبی وقت یہ سات سو دعا کر دے یہاں نبی وقت جب یہ دعا بات ہے دعا کو قبول کر لے مستقبہ دعوات میں بن جاؤں یہ بہت بڑے شاہکار کی زیادہ ہے کہ سارے شاہکار کے بات ہے اور تعالی اس کو دے دے سانس نیوزات صحیح چاہتے دے نئی رہے ساتھ نایا اے فاتض, اگر سا اگر کچھ چاہے کہا ہے کہ مستقبہ دعوات ہو جائے جب بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر دو تو یہ میری سفارش کرنے کا کام نہیں ہے عید عمر جانا تھا خود مستان اپنے حص کو حرار کر دو جب بھی باتوں کے ساتھ دعا کو قبول کر دیتا انسان رشتے حلال کا اہتمام کرے اس کی دعا قبول اس کا حق قبول اس کی نماز قبول اس کی عبادات قبول ساری چیزیں اللہ قبول کر دیتا ہے بشن ہے کہ وہ بھی اپنے حص کو حلال رکھے اللہ عید نے قرآن پاک نے کے حلال کو اور ندی حیدرآباد خان حبیب نے رشتے حرار کرا رشتہ حلال کھانے اور کھلانے رشتے حلار کے لیے محنت کرنے کو اللہ کے رسول نے جہاد بھی شیل شاہ قرار دیا ہے مسلمانوں یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے یہ ہندو بھی جھوٹتا ہے ہم سے محنت کرتا ہے یہودی بھی رات بال بچوں پھر کے محنت کرتا ہے ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے لیکن کچھ نہیں ملتا یہ یہ سکے نہ یہ اپنی ذمہ داری جگہ کرتا ہے ارے نام پوروں میں کو مارا سوئے جو برابر سنتے رہتے ہو ابھی مان سر اپن مروا وہاں کبو نئے گھر میں یا رون سلیل <سؤال> کا نہ دو کچھ نٹیوں کا تک کیا ہے پہلے نمبر پر اپنے ساتھ سرایا وا اللہ نے فرمایا وا بن یا اس کمت میں پڑا بڑا گروہ ہے جو دنیا میں زمین پر انتے رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں رشتے حالات کے لیے دشمنی کے لیے رشتہ حالات حاضر کرنے کے لیے سبھی جا رہا ہے سبھی مالمی بھگا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ہمیں آدم ہے کہ ہمارے بندوں سے پڑا بڑا گروہ ہے جی جو حالات جوجنے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے ایک یہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نبی سمیل اور ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرضے کو بلند کرنے کے لیے تحاد کرنا ہے اس حالت سے اللہ رب العادی اللہ کی راہ میں تحاد کرنا اور دونوں آدمیوں کو ہم نے ایک ساتھ مجھے کیا ہے دونوں میں تہاس کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم اللہ رشتہ کرتے ہیں حا رنگا ہو سالان کہتے ہیں ایک ہم لوگ نکل رہے جو جو ہی ملنفیل ملنفیل جو پر ندی نی کا کھلا ہو رہا تھا دور تک نظر آ رہا تھا ندی رہے پراسطان میں کھیت کر کے گروہ بھیجا تھا مجاہدین کی تعداد سارے لوگ چلے گئے ایک ہم لوگ رہتے ہوئے ہی ہیں سامنے سے کسان گزرا بڑا ہی اچھا پکا صحت مند تمہاری بھر تک جسم کے ساتھ سبرا تو صحابے کا آپ کہتے ہیں کابل کہتے ہیں صحابے کا خوب یہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ نے ایسا جسم ایسی صحت ایسی قوت ایسی جماعت ایسی طاقت اللہ نے دیا ہے اس کو اگر آپ نے کہا بھیج دیا ہوتا لوگوں کے ساتھ تو شاہد کیا ایسا کارنامہ میں کام ایک جم دے کرتا جو آپ نے بھیجا ہے شاید اس میں سے کوئی وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا یہ بے کو انسان چاہے تو پہل رہا ہے انسان خارا اگر یہ اللہ کی راہ میں اشتہار کرنے کے لیے نکل گیا ہوتا تو شاید یہ بہت کام کر جاتا کرتا کے کرنے کو بلند کرنے کے لیے اچھا سو صاحب میں سامو سازو تمہیں نہیں پتا کہ یہ گرمی کا موسم ہے اس دھوپ میں یہ اللہ کا بندہ کیوں نکلا ہوا ہے سن لو اس کا خراج یا اگر یہ انسان اس لیے نکلا ہے ان کا نفرا جائے یسان ادا ہے اشتہار تو وہ رکھو اگر اس بکروی کے موسمی اس دھوپ میں اور یہ دکتے بکری کی زمین پر اگر یہ نرم بومی اس لیے نکلا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے انتہارات کا انتظام کرے تو یہ بھی سمجھو اللہ تعالیٰ میں تحراد بھی کر رہا ہے مرامت نہ کرو اب ہاں جو نہیں ملا وہیں پر انسان اکثر ابغیر اگر یہ اس ہے کہ اپنے چھوٹے کھٹوں پتر کو اسے اور محنت کرنے کی ہے تو یہ اس کی اللہ ہے اور کان کور کر کے کل لے ہمارے وہ نوجوان جو ساتھوں کے بعد اپنے نافاج کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے شادی ہو گئی اب ہمارے اوپر ہماری ذمے داری اور بچوں کی ہے اور ماں باپ کو ہماری ذمے داری ہمارے اوپر نہیں ہے وہ بھی بڑا سن لے آگے آپ نے ساتھ ہمایا ان کا خواہ اناجا یش اللہ صحیح صحیح نے کبھی نہیں اللہ اور اگر اس وقت یہ کتنا ہوا ہے اس لیے اندر اور محنت مزدوری کرنے کے لیے اگر اس لیے بک رہا ہے کہ اس کے بوڑھے ماں دونوں گھر میں ہیں انا ابو بھائی ہے صحیح ہے گلی رہی ماں باپ بوڑھے ہیں اور بہت ہی زیادہ عمر خراب ہو چکے ہیں اب اس کے سہارے پر وہ چیز ہیں نہ ماں کام کر سکتی ہے نہ باپ مزدوری کر سکتا ہے اب ماں باپ کے پانے کھلانے کا سارا انتظار ہر آدمی بہت میں ہے ساتھ اگر یہ اپنے بوڑھے بابا دراز اور راکار, حافا حافا کی خدمت کے لیے ان کے اس سے انتظام کرنے کے لیے اس وقت کے دھوپ نکلا ہے تو قسم یہ بھی سمجھو میں کنمے کو بلند کرنے کے لیے سمجھو کہ یہ بھی کر رہا ہے میرے بھائی بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کر دینا اور پرواہی کرنا اس کا مطلب کی اتہاس کیسے سراؤ سے محروم رہا وہ بڑا اس نے انسان ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو زندہ پائے ان کے راج مارک لکھا ان کے رہنے سہنے کا انہیں آرام پہنچا لکھا انہیں پریشان کرنے کا انہیں کھلانے پہنانے کے لیے اگر وہ سب تک کا بار سنتا ہے جب تک وہ محنت کرتا ہے سالوں اگر وہ محنت کیا تو اللہ تعالیٰ ہاں سالوں تہار کرنے کا جو سے لینے جایا تھا میرے بھائیو نظر انداز نہ کرو پھر آدمی آگے کا ہمارا تم لوگ اس کو مراحت کرتے ہو اللہ ہوئے ہمیں رسولوں پیغر بڑھا کر کے بیٹا ہے اس کا نیا سارا اس وقت اگر یہ گلا ہوا ہے اس لیے کہ محنت کرے یہ فہر میں سہو اپنے آپ کو بھاگ دیکھے ہاتھ سیلانے تھے گیلوں کے سامنے سوال کرنے سے بیوی بچے نہیں ہے بوڑھے ماں باپ نہیں ہے صرف اکیلا کے ہے لیکن اس لیے محنت کر رہا ہے रहा है دونوں کر رہا ہے کہ کسی کے بعد کر کھانے کے بجائے بہتر ہے محنت کر کے کمائے کھائے اور لوگوں سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ اگر یہ سخت اپنے کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ پھر آپ کو ماتنے کے بتائے تو اس کے ان کا ہی عمل یہ سہ کارا کہ ہاں جہاز تی شیری لاہکارے دیکھا لیکن یاد رکھو چاہے نیجی بچوں کے لیے محنت کرو بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت کرو یا اپنی سات کے لیے محنت کرو اس بارا تو شرط ہے ادا سارا سیر کا خطبوتی مطلب ہونا چاہیے اس لیے آپ نے ساتھ پایا یہ جہاد کا ثواب پڑھے گا اگر تیجی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے جہاد کا جو سواب اگر بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت کر رہا ہے جہاد کا جو سوا اگر اپنی سات کے لیے محنت کر رہا ہے سوا لیکن وہی چار وہاں اور لیے لیے ہے ہم بال بچوں کو خوب کھلائے تاکہ لوگ کہیں بڑا دار ہے بال بچوں کے لیے بہترین قدرے بنائے تاکہ دنیا کے وہاں جس نے اپنے بچوں کے لیے خوب کیا ہے اگر یہ آکاری مقصد ہے تو اللہ بچوں نے فروایا اسے خود نہیں ملے گا مرنے کے بعد سی گئی دان نہ لیے اب اشتے حالات میں بھی میرے بھائی ضروری ہے کی احاط ہونا چاہیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سب کو احتراط سے نوازے اور سب کو اس کے حالات حاصل کرنے تو ہی نقصان اپن کو لہذا بات سبھی تنگ و محسوس ہونی گئی الحمد للہ سفا امباد اب اس کے بعد جو لوگ محنت اور مزدوری کرتی اسلام ہم نے دو چیزوں کا اور حکم دیا ہے ایک تو محنت مزدوری کرنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور نمبر دو جو, جو رشتے حالات استعمال کرنے والوں کے اور رشتہ حالات حاصل کرنے والوں سے کام لیتے ہیں دی. ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں آج دور معامور لہو اللہ تعالیٰ دونوں ہدایت نصیب ہمارے بلکہ اسلام کما گیا ہے چار چیزیں آ ہیں نمبر ایک میرے بھائیوں آپ کے کمپنی کو آپ کے دکان کو آپ کے کھیتی باڑی کو آپ کے بادارس میں خود اور پتہ بہار کر کے اگر کوئی شریف اس کی کاف کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کر شکر ادا کرو اور اس کی قدر کرو اس مزدور اس لیبر اس محنت کرنے والے حکیل اور شریف نہیں سمجھنا کبھی اپنے آپ کو اس سے اچھا نہ سکو میرے بھائی جو میں کہاں بناتے ہیں میری امت کے لوگ اب پوری تیسائیں تم اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے میں بھی اس سے راجو ہو جاؤں اور جس سے میں راجو ہوگا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا اگر تم چاہتے ہو کی اللہ اس سے راضی رہوں اور جس سے میں راضی رہوں گا اس سے اللہ تعالی کی کردہ اسلوبی بھی حاصل ہو جائے گی تو اس کا ایک راستہ تم کو بتاتا ہوں اربوری تم یہ غریب اسکیم تمہارے یہاں جو کام کرتے ہیں تمہارے پاس پروسے تو مسلمان غریب مسکین ہے اگر ان کی عزت کرو گے تبھی ہماری محمد اور اچھا رسودان جی کردار تمہیں حاصل ہو پھر آپ نے ساتھایا انت بار تم سرونا انتبار تم سرونا وصور بکون بےکوا فائب اور اے مانداروں اور غریبوں مزدوروں سے کام لینے والوں آج کا اچھی طرح سے رات رکھ لو انکمار تم سرونا وہ سروسپونا بےکوا فائب تمہیں رشک ملتا ہے اور تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کاروبار میں یہاں تک کسی کار اور مستقبل اور دشمنوں سے گڑنے کا موقع بھی آج آئے تو الزتوں تمہیں ساتھ بناتے ہیں تمہارے گھر میں آمدنی کی پرپس پہ لے اور میں جہاد میں تک اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو بے تو فائدہ تمہاری ہی غریبوں کی بچے اللہ تمہاری مدد کرے اس میں برس ہوتا ترین کی وجہ سے تمہیں اس کے تمہارے غریبوں کی برکت ہے وہ تم سروہ میں تمہارے اور تمہاری مدد کرتا ہے تو تمہاری غریبوں کی وجہ سے میرے بھائی جن کی عزت کرو ان کو کبھی مزدور سمجھ کر کے گالیاں کاٹو حسین نے سمجھو شکیب ان کو گالیاں دے کر کے لے کے کبھی روس باب کرو ان کی برقت کر رہا پتا نہیں کیا کیا فضر نمبر دو میرے بھائی میں آپ اپنا وقت کرواتے ہیں کلو کو یاد رکھو آج او سر چیز اچھا یہ سب اور آج پر و ستوروں سے کام لینے والوں حقیقت کے ہے اللہ حقیقہ کے اور نبی بس، کا حکم یہ ہے آج تم عظیم رہو کب رائے لگی پار رہو انہیں مزدور کی کا وسیع سوکھنے سے پہلے ہی پہلے کوشش کرو ان کی مزدوری تم ہزار کرو نمبر تین نبی ہے ہیں صحیح مقابلے کے بعد یہ کس قدر لوگوں کو ڈرا دینے والی اور لوگوں کے لیے بڑی خسارہ اور لوگوں کے لیے کسی وارننگ ہے آج بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ تو کہ ہفتے کے لیے اللہ تعالیٰ جن کی سرخ خود उनको ان کو وکیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی انہیں معنے کی نہیں ضرورت ہوگی ہم اچھی طرح سے پرچے سے شکل کیا گیا ہے اس لیے حد آپ حسم ہو میں خود ان کی طرف سے لڑوں گا سامنے والے سے اللہ تعالیٰ ہم سب مصیبت سے آپ فرماتے ہیں وہ ہمارے پولیسوں کا اور خسم کہ میں اس کے لائن میں لگوں گا ان کے قریب وہ بچ نہیں سکتا سنگا کر اس مالک تھے نمبر ایک سن لو آپ کے ساتھ سمایا ویسے آئی اچھا اپنا پہلا کسان وہ ہے جس نے میرا نام لے کر کے کسی سے ایڈ کیا کسی سے امان ام آدمی اور سامنے والے نے میرا نام سن کر کے وعدہ تو کر لیا لیکن بعد میں وعدہ شرافی کر کے اس کو قتل کیا اس کو اس کے ساتھ جاتی سکتی تھی نمبر دو اچھی طرح سے سن لو آج تم پر بہت زیادہ مشکرہ ہے وارا جو انسان جس نے کسی آباد کو پیش کر کے کسی کو ایک بات کیا کسی کو ایک بات کیا کسی کو پت دیا اور یہ جا کر کے خیروں کو دے حوالے کر کے اس نے قیمت وصول سکھایا اللہ قیامت کے دن جس میں ہم نے ہمارے آدار طرح انسان کو کسی کے حوالے کر کے قیمت کھائی ہے میں خود اس مزدور کی طرف سے لڑوں گا یاد رکھو کہ ہمارے ہندوستان کے بڑا ہی مغرب معاملہ ہے کتنی گاؤں میں اور کتنے علاقے ایسے ہیں کہ بیٹیاں صحیح دیتے ہیں تو سوچتے ہیں ایسی شہر کی جانت اور اس قدر تصور کر کے اس کا وصولنا چاہتے ہیں اچھا نے آپ کے لیے حالات طریقے سے محر مقرر کرنا کیا تھا से کابل ہو گئی لیکن یہ چہر دے کر کے یہ بنتا ہے یہ جڑتا یا یہ پاپ جو ہے لڑکی کے ساتھ ہی میری طرح شریف بچے لڑکی کے پاس کے ساتھ دور کے ساتھ ہی جب آئے یہ بھی ہرام طریقے سے کھانا ہے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی نے شدھ کیا اپنی بچی کے ساتھ دیکھ روپ کیا ایک مسلمان سہن کے ساتھ آپ نے سن لیا تیسرا وہ اسور مزدور مزدوری بہت سبار کر کے بھی تھا اور ایک گھنٹہ سرخواہ تمہاری کام دیں گے ہم دیوالی کچھ نہیں جاتے سباد نہیں کرتے اگر دش نکال ہوئے تمہاری دو سرخواہ گا کام لکھنے میں بہت دبا کر کے کام لیا اور گروہ دیکھے مہینہ پورا ہونے کے بعد اس کی سنخواہ اس کی مزدوری نہ لیا کیا کام لینے والے فکر تھے میں اپنے مزدور مزدور بندے کی خاتر کرتا ہوں میرے بھائیوں اس لیے ہم کام لیتے ہیں یا ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے دادی کے کریں اور سی دوست کی چیز بڑی اہم ہے وہ ہے تمہارے یہاں جو خادش ہیں تمہارے یہاں جو کام کرتا ہے اس سے اپنا کام لوگ اتنا کرنے کی طاقت کیا اگر تم نے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے مقدم کیا جس کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تمہاری پر میں فاڑی ہو تو تمہارے اوپر اللہ آپ نے فرق کیا کہ تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ تاکہ وہ آسانی سے کام بچا پائے اللہ تعالیٰ سب عمر کی تو ایسے ہی جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اجاگر آتی ہیں دوہے دارے بڑے ہیں نمبر کے آپ کے ساتھ جو ہے اور اس لیبر سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے جو کام کرتا ہے تو اچھی طرح سے کام کرتا ہے کام کرنے میں سوتا ہی نہیں کرتا میری ہے سوچنے ہم عام کے لیے مقدمہ کر لیا ہے کہ جب بھی کام کرتا ہے تو اچھی طرح سے کام کرتا ہے اور نمبر دو بڑی اہم چیز جو ذمہ داری ادا مسنگ دی گئی ہے اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کرتا ہے اس نے امانت اور جانت سے کام نہیں دیکھا کر سو نے فرمایا مجھا جو ذمہ داری کو نہ دکھائے کام کرنے میں عمارت ڈال پہ جو قیارت کرتا ہے آج ہم وہ ہم دیکھ دے رہی ہے اس لیے میرے بھائیوں ہر ایک اپنی ذمے داری آپ اس کی بھی ذمے داری ہیں کام لینے والے ایک کی بھی ذمےداری ہے نئی حساب کے ساتھ ابنگا عمر گزر رہے ہیں اے روایت ہے راستہ پکڑ کے گزر رہے ہیں دیکھا انہوں نے کہاں بڑی ہری بڑی گھاس ہے آگے بڑھے دیکھا پیش کر رہا بکریوں سے شرار لیکن وہاں سارے سوکھے سوکھے ہیں سوچے سوچے ہیں ابد اللہ کی محمد نے پوچھا بیٹے کرواہے نے پوچھا یہ کس کی سچک اس بات نہیں ہمارے دن کو مجبور ہیں ہے یہ ہمارے آتا ہمارے دیش کی بکریاں ہیں کہاں دیکھے تم امانت میں خیالت کر رہے ہومانت گاڑی سے کام لو پیسہ کر رہا ہوں نہ میں کو کا دودھ سیکھا ہوں نہ بکریوں کو بیچتا ہوں نہ بکریوں با کو بات کرتا ہوں میں صبح میں شام پر کتنی بکری آتا کی لے کے آتا ہوں, ہوں. شام کو دیتا ہوں کہاں دیکھے رہا ہوں پیچھے پیارا بہت ہی اچھا ہے اور جہاں تم نے بکردوں کو روک رکھا ہے جہاں چارا سوکھا اور گمحد بکریوں کے شرار ہے میں دونوں عمارت میں پیالت دکھا دیا اس لیے ہر آتی